غزہ احزاب جس کو غذبۂ خندق بھی کہتے ہیں اس کا ذکر چل رہا ہے اور یہ سن ہے پانچ ہجری ہجرت کا پانچواں سال گزشتہ جمعے میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ یہود کا جو قبیلہ بن و قریضہ مدینہ منورہ میں رہ گیا تھا اس قبیلے نے حئی ابن اختب کے کہنے کے اوپر غداری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غداری کی تصدیق کے لیے جن دو صحابہ سیدنا سعد ابن معاذ اور سیدنا سعد ابن عبادہ کو بھیجا تھا انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ غداری کی اطلاع درست ہے اور جیسے آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ ایسے طریقے سے بتایا جائے کہ باقی صحابہ میں بے دلی نہ پھیلے انہوں نے اس کا بھی اہتمام کیا اب صورتحال بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی کہ خندق کے اس پار کافروں کا بہت بڑا لشکر ہے جو مدینہ منورہ کی تاریخ کا اور مسلمانوں کے ساتھ مشرقین مکہ کی جنگوں کا سب سے بڑا لشکر بلکہ کئی گناہ بڑا ہے پچھلے لشکروں سے ادھر مسلمانوں میں فاقہ اور معاشی پریشانی اور یہ چیزیں تیسرا موسم ناموافق ہے اور چوتھا دوسری طرف سے بنو قرضہ نے بھی غداری کر لی اس صورتحال کو قرآن پاک نے ایک خاص انداز میں اس کو بیان کیا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی سخت صورتحال تھی کہ اس جاو کو من کی کہ تم اس وقت پر اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں کہ جب اس جاو کو منفوقم جب اوپر کی طرف سے بھی تمہارے دشمن تمہارے اوپر آ گئے وہ من اسفلا امن اور پیچھے کی طرف سے نیچے کی طرف سے بھی ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف سے بھی دشمن ہو گیا یہ بنقرعضہ وہ عزاغت البصور اور جب نگاہیں خیرا ہو گئیں کہہ سکتے ہیں کہ نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ بلغت القلوب اور کلیج منہ کو آنے لگے وہ تزن بلّہ اور تمہارے دلوں کے اندر بھی مسلمانوں تمہارے دلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے ہو تضنون بلّہ زنون تمہارے تمہیں بھی گمان آنے لگے کہ خدا جانے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے یعنی ساری صورتحال تو انتہائی ناموافق ہو گئی ہے تو خدا جانے خدا کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے وہ حنال کا ابتلی المنون اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے ہنال قبطلی المکمنون اہل ایمان آزمائے گئے وزول ذیل شدیدہ اور خوب زور زور سے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہلائے گئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا ایسا ایسی آزمائش ڈالی اور ہم نے ایک ایسا امتحان ڈالا کہ جیسے کسی انسان کو پکڑ کے زور زور سے اس کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ ہی کسی کو ہلایا جائے انسان پورا ہل جائے ظلم ذلو زلزالن شدیدہ سخت اس کی طرف اشارہ ہے کہ کس قدر معاملہ کیسا ہوا اچھا اب یہ آزمائش تو آتی ہی اس لیے ہے کہ کھورا اور کھوٹا اور کھرا الگ ہو جائے غلط صحیح سے الگ ہو جائے مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چل جائے جیسے ہی آزمائش آئی تو پتہ چل گیا منافقین جو اس موقعے کے اوپر ساتھ ہو گئے تھے وہ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ان نَو یو اس کو بھی قرآن نے کہا یقول ان نَو یو تنا اورا سور حذاب کی آیت ہے تیرہ نمبر یقول ان نبو یو اورا کہنے لگے کہ ہمارے گھر خالی ہیں ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے پیچھے تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں میں جائیں یعنی صورتحال جنگ کی یہ ہے اور منافقین کو مدینہ میں اپنے گھروں کی فکر ہو گئی تو کہا کہ ہمیں اپنے گھروں کی فکر ہے تو ہمیں آپ اجازت میں حضور سے کہا اللہ نے کیا کہا وہ ماہ ہی ان کے گھر خالی نہیں ہیں ای اردون اللہ فرارا یہ فرار چاہتے ہیں یہ بھاگنا چاہتے ہیں جنگ سے اس لیے اور پھر انہوں نے تو یہ اجازت مان کر میدان جنگ سے رخصت چاہی مسلمانوں نے کیا کیا جو اہل ایمان تھے جو حضرات صحابہ تھے ان کی کیا کیفیت تھی اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے ولما اور المین الحضاب کہ جب دیکھا مسلم مومنوں نے اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھیں احزاب جمع ہے حزب کی اور حزب کہتے ہیں لشکر کو یعنی چونکہ اس میں کئی لشکر اکٹھے ہو گئے تھے کئی قبائل کے لشکر اکٹھے تھے صرف ایک قریش نہیں تھے اس لیے اس کو احزاب کہا گیا ہے لشکروں والی جنگ کہا گیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان نے جب کافروں کی فوجیں دیکھی ان کے لشکر دیکھے قالو ہاضا ما دلا الله و تو انہوں نے کہا بے ساختہ کہا کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ یہی تھا وصدق صدق اللہ رسول اور اللہ بھی سچے ہیں اور اس کا رسول بھی سچا ہے وما زاد ہم اللہ ایمان و تسلیمہ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ان کے ایمان میں اور ان کے یقین میں اور زیادتی ہو گئی اور ان کا ایمان پختہ ہو گیا کہ آزمائشوں کا تو کہا گیا ہے اور آزمائش سے مومن کے ایمان جو ہوتا ہے وہ مزید پختہ ہو جاتا ہے اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ آزمائش کے اندر بہہ جاتا ہے پھسل جاتا ہے تو گویا کہ مومنوں کو تو اس کا پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ بھی فرمائی کہ یہ ان لوگوں کو مزید اس سے جو ہے وہ آ, ان کی آ, ایمانی کیفیت اہل ایمان کی مزید آگے بڑھ گئی اچھا پھر یہاں ایک چیز اور ہوئی اور وہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین عالمین ہے سراکہ شفقت ہیں آپ کو یہ خیال آیا کہ اس جنگ میں انصار انصارِ مدینہ وہ سفر کر رہے ہیں مشکل کے اندر ہے مصیبت میں ہیں اور اگر اس جنگ کو ٹال دیا جائے تو شاید انصار خوش ہو جائے کیونکہ ان کی سرزمین ہے ان کے باغات ہیں تو آپ نے ایک تجویز پیش کی تجویز آپ نے یہ پیش کی کہ یہ جو بنو غطفان کے قبائل قریش کے ساتھ آئے ہیں یہ کھجور کی پیداوار کے لالچ میں آئے ہیں انہوں نے ان کو یہی وہ دی ہے پیشکش کی ہے یہود یہود نے خیبر کے یہود نے یہی ابن اختب جن کے سربراہ تھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ آ تو ہم آپ کو اپنی کھجور کے باغات کی پیداوار میں سے آدھا دیں گے تو اگر یہی معاہدہ ان ان کے ساتھ غطفان کے قبائل کے ساتھ انصار کر لیں کیونکہ وہ پہلے معاہدے میں تو خجور ملے گی لڑ کر اور جیت کر یعنی پہلے وہ مسلمانوں سے لڑیں پھر وہ جیتیں تب جا کر وہ اس پیداوار کے مستحق ہوں گے اگر بغیر لڑائی کے ان کے ساتھ انصار کوئی معاہدہ کر لیں گے چلے ہم آپ کو خجور دیتے ہیں اور آپ لوگ واپس چلے جائیں تو قریش تنہا رہ جائیں گے اور قریش تنہا رہ جائیں گے تو ان کا موریل ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ نہیں لڑیں گے تو انصار سے جنگ ٹل جائے گی انصار کو شاید تو آپ نے اس مشورے کے لیے دونوں حضرات کو بلایا جو انصار کے دو بڑے تھے دونوں قبائل کے اوس کے سربراہ سعیدنا سعد ابن بعض اور خزرج کے سربراہ سیدنا سعد ابن عبادہ ان کو سعدین کہتے ہیں دو سعد ان دونوں کو آپ نے بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ ایک تجویز ہے میری اگر آپ لوگ جنگ ٹالنا چاہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ جو ان کو جن جس طرح یہود نے اپنی اپنی کھجوروں کا وعدہ کیا ہے حملہ ورن دیگر قبائل کے ساتھ قریش نہیں جو با اور ان کی مدد کے لیے آئے تو اگر آپ چاہیں جن کو کھجور دے دیں تو سہ ان دونوں حضرات نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے وحی آئی ہے آپ کا حکم ہے یا آپ مشورہ کریں حضور نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ وحی آئی ہے نہ میری کوئی پختہ رائے ہے میں تم لوگوں سے صرف مشورہ کروں یہ صحابہ اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کس قسم کی بات ہے اس میں ہمیں اپنی رائے دینے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ چکا ہے اس بارے میں یا اگر وحی وہی اللہ کے حکم کی صورت میں آتی ہے یا حضور کی رائے ہے پختہ تو پھر تو صحابہ اس میں گفتگو نہیں کرتے تھے وہ تو اس کو مانتے تھے سمے آنا ہاں البتہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ مشورہ ہے تب صحابہ اس پر مشورہ دیا کرتے تھے رضور نے فرمائے بالکل وہی نہیں ہے نہ میری پختہ رائے مشورہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ جب ہم کافر تھے بتوں کو پوچھتے تھے آپ جیسی نعمت ہمیں نہیں ملی تھی اس وقت تک اس وقت بھی کوئی ہماری خجور ہم سے لے کر نہیں جا سکتا تھا اللہ یہ کہ ہم خود اس کو بطور مہمان ہو اور ہم بطور میزبان اس کو کھلانا چاہیں تب تو ٹھیک ہے بالجبر ہم سے آج کا کوئی لے کر نہیں گیا زمانہ کفر کے اندر بھی جب ہم مشرک تھے بتوں کو پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم اللہ خدا وحدہ اللہ شریف کے کو پوچھتے ہیں خدا وحدہ اللہ شریف کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے ہیں یہ ہم سے اس طرح کھجور کیسے لے کے جا سکتے ہیں یہ فیصلہ تو تلوار کا تلوار کا کے میدان میں یہ ہمیں ہرا دے. پھر اگر یہ ہم سے لے کر جاتے ہیں تو بات ہے اور الرغبت تو ان کو دینے کی ہماری رائے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ نے کہا بھی کوئی ٹھیک تو انہوں نے کہا کہ اساد اپنے معاذ نے کہا کہ یہ ہم سے کھجورے نہیں ان کو ہم سے صرف تلوار کے وار ملیں گے ہم ان پہ ایسی تلواریں چلائیں گے کہ تلوار کے وار ان کو ملیں گے دو ہفتے گزر گئے خندق کے پار مشرقین ہیں اس طرف مسلمان ہیں لڑائی نہیں ہو سکی ظاہر درمیان میں خندق ہے کچھ لوگوں نے خندق کو پار کرنے کی کوشش کی تیر اندازی ہوتی رہی وہ وہاں سے تیر پھینکتے رہے مسلمان یہاں سے تیر پھینکتے رہے تو ایک شخص تھا اس نے کہا کہ مشرقین میں سے کہ میں دیکھتا ہوں میرا گھوڑا میں نے بڑا تیار کیا اس مقصد کے لیے تو میں خندق کو چھلانگ مار کے گھوڑے کے ذریعے پار کرتا ہوں تو اس نے پیچھے سے بہت دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور خندق کے پاس آ کر اس نے ایک زوردار اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگائی کہ شاید خندک کے پار ہو جائے تو وہ نیچے گر گیا خندق کے اندر اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تو جب وہ اس طرف ٹوٹ گئی تو ان مشرقین نے کہا کہ میں اب وہ مسلمان تو دوسری طرف تھے اور تیر اندازی ہو رہی تھی وہ لاش نہیں اٹھا سکتے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لاش دے دیں اور ہم اس کے عوض میں آپ کو دس ہزار درہم دیتے دس ہزار درہم کے عوض میں ہمیں لاش دے دیں اچھا وقت شدید قسم کی میں نے بتایا معاشی تنگی کا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لاش بھی ملحوث ہے اور یہ لاش خبیث اور ناپاک ہے اور اس لاش کے عوض میں ملا ہوا پیسہ بھی خبیص اور ناپاک ہے تو ہم اس کے عوض کے اندر کوئی پیسہ نہیں لے گے اور ان سے کہا کہ ویسے تیر تیر مسلمانوں نے روک لیے اپنے اور ان سے کہا کہ اپنی لاش اٹھا لو اچھا اسی جنگ کے دوران چونکہ دونوں طرف تیر اندازی ہو رہی تھی ایک تیر سیدنا نا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کی گردن پر آ بالکل شہرک کے پاس یوں گھر نہیں نکلے زخمی ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت تعلق تھا اور انہوں نے بھی بڑی وفاداری اور جان ساری دکھائی تھی اپنے زخم کو دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں کی ایک دعا انہوں نے یہ کی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بنو قریضہ کا یہودیوں کا اس غداری پر ان کا عبرتناک انجام نہ دیکھیں ان، بنو قریضہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچائی اس وقت غداری دیکھ. ان کا عبرتناک انجام مجھے ضرور دکھانا اس سے پہلے مجھے بہت اور دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ اگر یہ قریش کا آخری حملہ ہے اس کے بعد قریش نے حملہ نہیں کرنا تب مجھے بنو قریضہ کا انجام دکھا کر اس زخم سے شہادت کی بہت عطا ہو مطلب یہ کہ اگر قریش نے اور حملہ نہیں کرنا تو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا جو ہمارا فریضہ تھا وہ پورا ہو گیا ہم نے جو بیعت کی تھی اخبا کے اندر حضور سے دفاع کی وہ پورا ہوگیا کیونکہ اب اگر مسلمان کریں گے بھی تو اقدام کریں گے دفاع وہ ہوتا ہے جو دوسرا حملہ کرتا ہے تو پھر مجھے وہ اسی زخم سے شہادت کی موت آفر تھا یہ دو دعائیں ان کی یاد رکھیں آگے اس کا ذکر ابھی آئے گا اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ وہ طویل لوگ ہیں کیا کہتے ہیں لڑائی اس کے اندر کوئی وہ نہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور اپنا پتانا چلنے دینا اپنا اور ان میں دیکھو کہ ان کا کیا ارادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور ابو صفیان نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اتنا وقت طویل ہو گیا اور سردی بھی ہے اور جو لشکری ہیں وہ سارے بددل ہو رہے ہیں سارے کے سارے اس نے ایسا ماحول بنانا چاہا کہ اب واپسی کی کوئی صورت اختیار کی جائے اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار قسم کی ہوا بھیجی گئی اور وہ ہوا ایسی تھی کہ ان کے سارے خیمے اڑا کے لے گئی ان کی ہانڈیاں ان کے برتن ان کے جانور تتر بتر گھوڑے اونٹ اپنے کھونٹوں سے کھل گئے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے ایک افراتفری بچ گئی اس افرا تفری کے اندر ابو سفیان نے بس فیصلہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بس اب واپس واپس تو اللہ جنخ نے بغیر کسی لڑائی کے اتنے بڑے لشکر کو ایک ہوا کی وجہ سے ان کو واپس کر دی وہ لوگ واپس ہو گئے اور اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ اس لمبے محاصرے کے بعد واپس مدینہ منورہ پہنچے اچھا اس میں ایک چیز اور بھی وہ جو میں نے بیچ میں بتایا کہ جب یہ واپس آئے مسلمان خندق کی جنگ ختم ہو گئی صبح کے وقت مسلمان اس جگہ سے جہاں پر خندق تھی وہاں سے مدینہ اپنے گھروں کو پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتار کے رکھے اسی اسنا میں جبریل امین تشریف لیا ہے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے فرشتوں نے تو نہیں اتارے اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ ابھی آج ہی اسی دن آئے ہیں خندق سے واپس آج ہی آپ کوچ فرمائیں بنو قرضہ کی طرف یہودیوں کی طرف جنہوں نے بغداری کی اور اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ہاتھوں سے ان کی غداری کی کڑی سزا دینا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنتے ہی اپنے ہتھیار اٹھا لیے اور صحابہ سے کہا کہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے بنو قرضہ پہنچا دن دن کے اندر کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آج ہی صحابہ کو حکم ملا کہ بنو قرضہ پہنچو بنو قرضہ پہنچے اور تو یہودی اپنی عادت کے مطابق قلعہ بند ہو گئے تو جب قلعہ بند ہو گئے تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور محاصرہ ہوا اور یہ محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ یہود کے اعصاب جواب دے گئے کئی دن یہ چلتا رہا تو اس کے بعد ان کی طرف سے ہتھیار ڈالنے کی بات آئی مدینہ میں یہ تھا کہ اس سے پہلے جو قبیلہ تھا بنو و نذیر وہ خزرج کے حلیف تھے ان کے ساتھ معاہدے کے اندر تھے تو جب ان پر مسلمانوں نے ان کی بدہدی کی وجہ سے حملہ کیا تھا تو خزرج نے ان کی سفارش کی تھی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے اس کی بجائے ان کو جلاوطن کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کی سفارش مان لی تھی اور ان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا اب بنو قریضہ جو تھے یہ اوس کے حلیف تھے دوسرے قبیلے کے انصار کے ساتھ بن مواض کا قبیلہ بھی اوس ہی ہے ان کی خواہش یہ تھی کہ جیسے خزرج نے اپنے حلیف بنو نذیر کے لیے ایک ریلیف لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی اب ہمیں بھی اوس والے ہمیں بھی ریلیف دے دیں کہ ہمیں جلاوطن کر دیا جائے لیکن ہمیں قتل نہ کیا جائے اس پر انہوں نے اپنا معاملہ سامنے رکھا اوس کے کچھ لوگ آپ بھی کہ سفارش کے لیے ان کی آپ نے فرمایا کہ اگر اس بات کا فیصلہ اوس کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عن سے کرا لیا جائے تو کیسے اوس والوں سے کہا اوس نے کہا جی اس سے اچھی بات کیا ہو سعد ابن معاذ سے اس کا فیصلہ کرا لیتے سعد ابن معاذ خندق کے اندر زخمی ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیمہ لگوایا تھا بسی نبوی کے اندر اور وہیں ان کو رکھا ہوا تھا بجائے اپنے گھر ان کے گھر کے اندر کیونکہ آپ ان کو صبح و شام یعنی ویسے تو وہاں آخری وقت میں وہ آ تھے چند ہی دن رہے تھے وہاں لیکن آپ ان کو پوچھا کرتے تھے ان کی تیمارداری بہت آپ کو ان سے تعلق تھا تو آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ سعد میں معاذ کو لیا وہ گئے اور سعد میں معاذ کو ایک خچر کے اوپر بٹھا کر لا رہے تھے آپ ادھری بنو قرضہ کے محاصرے کی جو جگہ تھی آپ وہیں پر تھے سارے صحابہ کے ساتھ سعد کو مدینہ سے لایا گیا جب سعد کو آپ نے دیکھا کہ اب وہ قریب آ گئے نظر آنے لگ گئے آپ کو تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ قومو لسیدکم کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے سعد آ رہے ان کے لیے باقاعدہ احترام صحابہ کو کہا اور سردار کے الفاظ کے ساتھ قوم ل سعید ال اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو آپ آزاد آ گئے جب وہاں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی ساری بات وہ تو غذبہ میں شریک نہیں تھے زخمی تھے آپ نے کہا کہ یہ لوگ طویل محاصرے کے بعد ہاتھ آ گئے بنو قرضہ والے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنو نظیر کے ساتھ ہوا تھا لیکن برو نظیر کی غداری کی نوعیت یہ نہیں تھی جو انہوں نے کی تھی ظاہر بات تو میں نے یہ فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں صاحب تم بتاؤ بنو قریضہ کے ساتھ کیا کرنا سعد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مشورہ ہے جس میں آپ جو تبدیلی کرنا چاہیں گے یہ حتمی فیصلہ مجھے کرنا ہے یہ ارشاد فرما دیں آپ نے فرمایا کہ مشورہ نہیں ہے حتمی فیصلہ تمہارا جو تم کہو گے وہی ان کے ساتھ ہوگا اسادعد نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی تمام عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا کر بیچ دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ ورما کے ساتھ تیری زبان پر اللہ نے وہ جاری کیا جو اللہ چاہتا تھا یہی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ چاہتا تھا اور یہ ان کی اس غداری کی کڑی سزا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقعے کے اوپر کی اور پھر بنو قرضہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی تمام عورتوں اور ان کے بچوں کو لانڈی اور غلام بنا کر بیچ دیا گیا یہ ایک عبرتناک سزا تھی یہود بنو قریضہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی نہیں دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں ایک وہ سزائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ براہ راست دیتا ہے جیسے قوم لوخ پر آئی قوم لود پر آئی قوم حود پر آئی یہ اس وقت اللہ تعالیٰ براہ سزا دیتا ہے کہ جب نبی اور اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے جیسے کہ نور علیہ السلام کے ساتھ کتنے بندے تھے اسی پچاسی بندے تھے اب اسی پچاسی بندے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سزا نہیں دے سکتے وہاں اللہ تعالیٰ خود آسمانی اور زمینی آفتیں بھیج کر سزا دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ نبی کی جماعت کو طاقتور کر دیتا ہے پھر نبی کی جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالی سزا عطا فرماتا ہے ہر دور کے جب بھی امت اتنی تعداد میں ہوگی کہ وہ کافروں کے ساتھ کسی درجے کے اندر مقابلے کی ہو تو اس وقت آسمان سے عذاب نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے سے عذاب دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے تو کافروں کے ذریعے سے دیتا ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں اگر سزا ہوگی کافروں مسلمانوں کو تو کافروں کے ذریعے سے ہوگی اور اگر کافروں کو سزا ہوگی تو مسلمانوں کے ذریعے سے ہوگی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیں گے یا پھر کافروں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ مسلط کر دیں گے یہ اللہ جلّہ شاہ کی سنت ہے بنو فرضہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے خود آ کر اللہ کا حکم پہنچایا کہ آپ جائیں اور ان کو ان کی غداری کی عبرتناک سزا دیں تو وہ سزا امبیا علیہ وسلم ابن معاذ کو تو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کے دل کے اوپر عین اس بات کو نازل فرماتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ ہوتی ہے جیسے کہ سعیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخ مختلف اور بے شمار مواقع میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ پاک نے عین وہ بات جاری فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی منشا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی اس کی تائید فرمائی اور تحسین فرمائی کے اچھا اس میں ایک چیز اور تھی وہ بھی آپ سن لیجیے وہ یہ ہوا کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو الباب ہے ان کے قریبی تعلقات تھے چونکہ اوس یہ بھی اوس کے تھے تو ان کے قریبی تعلقات تھے بنو قرضہ سے تو جب یہ بنو قرضہ نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے انہوں نے فرمائش کی محاصرے کے دوران بنو قرضہ نے کہ ابو لباب کو بھیج دیں ہم ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں حضور میں ابوالبابا سے فرمایا گیا چلے جائیں ابو لباب کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اندر گیا تو ان کی عورتوں اور بچوں میرا تو ان کے ساتھ جسے کہتے تھے فیملی ٹرمز تھے تو ان کی عورتوں اور بچوں نے مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور کہ بس یہ ہمارا تو بہت شاید برا انجام ہوگا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو ابول کہتے ہیں کہ میں بے اختیار مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بتانی چاہیے تھی لیکن شاید ان کو اندازہ تھا ابو و کو حالانکہ وہ فیصلہ تو ساتھ ابن معاذ نے کرنا تھا لیکن ابولوباب کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ یوں ہاتھ سے کیا میں نے کہا تمہیں ذبح کریں کہتے جیسے ہی میں نے کہہ تو دیا اشارے سے گردن پر ہاتھ پھیل گے کہ تمہیں ذبح کریں گے اگر تم لوگ ہاتھ آ گئے پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے شاید اللہ کے رسول کے ساتھ خیالت کر دی کہ میں نے حضور کا منصوبہ یا حضور کا پلان جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر دیا میں نے ان کو بتا دیا تو باہر آئے اور آ کر کہا کہ مجھے میں نے بہت بڑا ظلم کیا تو جا کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ باندھ دی اور کہا کہ میں اسے سے بندہ رہوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر کے اس سے خود اپنے دستے مبارک سے آ کر نہ کھولیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ اگر وہ مسجد نبی جانے کی بجائے سیدھا میرے پاس آ جاتا ابو البابا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا اور معاملہ ختم ہو جاتا اب چونکہ اس نے جا کر معاملہ مسن نبی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اب جب تک آسمانوں سے ابو لبابا کی معافی نازل نہیں ہوتی میں نہیں کھولوں گا تو پھر بنو رضا کا سارا کا سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد جا کر حضرت ابو لبابا کی معافی آئی اور ان کو تو یہ وہی ستون ہے آج بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ ابی ابیل یہ وہی ستون ہے جس سے حضرت ابوالبابا نے اپنے آپ کو باندھا تھا اور اللہ پاک نے انہوں نے تو کوئی خیانت کی نیت نہیں تھی کوئی بدحدی کی نیت نہیں تھی وہ تو ان کی زبان سے عورتوں بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر ایک بات ان کی زبان سے نکل گئی تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود اس کی بہت بڑی سزا دی اور لیکن اس پر یہ ہوا کہ نبی کریم ان کی معافی کو جن جو معافیاں آسمان سے اترتی ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے آج بھی اس استوانہ کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں اور استوانہ ابو البابا بھی کہتے ہیں اس کے بعد جب بنو قرضہ کو سزا دے دی گئی اور ان کے سارے مرد قتل کر دیے گئے تو حضرت ابوالبابا کو نے پھر سے اپنی اس دعا کا اعادہ کیا کہ یا اللہ بنو قرضہ کی عبرتناک سزا تو انہوں نے دیکھ لی پہلی دعا میں نے آپ سے کہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دو دعائیں کی تھی کہ اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک بنو قریضہ کی عبرتناک سزا میں دیکھ نہ لوں نہ صرف انہوں نے دیکھی بلکہ اس سزا کی اناؤنسمنٹ بھی انہی کے زبان مبارک سے ہوئی انہوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ان کو عطا کیا دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر قریش نے مزید کوئی حملہ نہیں کرنا تو یار یا اللہ مجھے اس زخم سے جو خندق میں آیا ہے مجھے اس سے شہادت کی موت نصیب فرما جب قریش واپس چلے گئے مکہ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریش کا آخری حملہ تھا اس کے بعد قریش حملہ نہیں کریں گے اب ہم حملہ کریں گے اب ہما ہمارا اس سے ان لوگوں کی اور بخاری کی روایت ہے کیا کیا الفاظ ہیں بخاری شریف کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الان نغزوہم ولا غزوننا نخر نصیر و <الْحِن> اب یہ ہمارے ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے یہ اب ہم پر حملہ نہیں کریں گے اب ہم ان کی طرف جائیں گے اس سے ان لوگوں کی بخاری شریف کی جو روایت ہے غزبِ خندق کے باب میں اس سے ان لوگوں کے نظریات کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف دفاعی جہاد ہے اقدامی جہاد نہیں یعنی صرف اسلام میں اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں حملہ نہیں کر سکتے بعض متجدین جن کے دل و دماغ کے اوپر جدت پسندی کا شوق ہوتا ہے ان کا یہ کہنا ہے تو یہ تو بالکل واضح حضول کی روایت ہے کہ اب اگلا حملہ ہم کریں گے اور فتح مکہ سے ہی مراد ہے اس کے بعد فتح مکہ ہی ہوا تھا تو آگے چل کر ان اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حضرت بابا نے یہ دعا کی تو ان کی وہ جو زخم تھا جو سات اٹھ دس دنوں کے اندر بند ہو گیا تھا اس کا خون بہنا وہ اچانک زخم کھل گیا ان کو اور ان کے خون بہا اور حضرت سعد ابن معاذ کی شہادت ہو گئی اس کے ان کی جب شہادت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ارشاد فرمایا دو باتیں ارشاد فرمائے آپ نے کہا کہ سعد کی موت سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ آسمان کے تمام دروازے آج سعد کی روح کی استقبال میں کھول دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آج آسمانوں پر سعد کی روح کے استقبال کے اندر خوشیاں منا رہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کے اندر اتر کر حضرت صادب محاذ کو قبر کے اندر رکھا اور کہا کہ ایک چیز اور کسی شاعر ایک انصاری صحابی نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے سعد کی موت کے علاوہ کبھی کسی کی موت پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے ہلنے کا نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی اللہ جل شاہ ان کے درجات بلند فرمائے سے آگے انشاءاللہ